بسم اللہ الرحمن بسرحمن الحیم الحمۃ اللہ و علی محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے انتہائی معذرت اور مکرم خا نگرانی اللہ آپ صاحب سلام سلامت رکھے شکراحوت یہ شکراحبت کے سلسلے درس درس نمبر نو آضرت کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور بابر تحلت صفح نمبر چھ اور ستر نمبر ستر نمبر طالباً آٹھ جو ہے یابروں کے ضرور میں اس کا ترجمہ توسیع پیش کر رہا ہوں ہماری بحث وضو کی سنتوں میں ہے عرضو کی سنتوں میں سے چند ایک ذکر چنے ذکر بیان کر چکا ہوں اور ان میں سے ایک جو ہے اب یہ آ ہے سنتوں میں سے یہ ہے وہ ان لا تشتعین اصل وضو ہی بےغیر اور یہ کہ لا تشتعین آپ مدد نہ لیں ہل وضو ہوئی وضو کرتے وقت بغیر کا اپن غیر سے ہے جی وضو کرتے وقت جو ہے وضو خود نے کرنا ہے شہر آپ نے خود دھونا ہے ہاتھوں کو خود نے دھونا ہے ہاتھ اگر جیسے گاؤں میں لوٹے کا پانی لانا تک بھی جتنا ہو سکے خود نے لانا ہے ہاں اللہ لی ضرورت ان میں اگر کوئی مجبوری ہو ایک بندہ ہے وہ, وہ معذور ہے ایک بندہ کوئی تکلیف ہے تو اس رد میں دوسرا اس کے چہرے ہاتھ وغیرہ دو سکتے ہیں محارم دو سکتے ہیں ورنہ جو ہے اصل حکم خود نے کرنا ہے وضو کے دوران کسی اور سے مدد نہ لینا بھی وضو کی سنتوں میں سے ہیں یہ خود نے کرنا ہے اس کے تمام عامات ایک مزید آگے قرماتے ہیں وضو کرنے کے بعد جیسے ہم آج کل تو ہم استعمال کر لیتے ہیں اور ہاتھ منہ خشک کر لیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے فرماتے ہیں اس کا جو ہے رومال کا استعمال چھوڑنا سنت ہے یعنی استعمال نہ کرنا سنت ہے لیکن اس صورت میں آپ جہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ جگہ غبر آلود نہ ہو جیسے ہمارے گاؤں میں جیسے لوگ جب کھیتوں میں کام پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پر اسی مٹی پہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو کبھی وہاں مٹی زیادہ ہوتی جب آپ نماز مٹی پر پڑیں گے آپ کے پیشانیوں پہ ہاتھوں پہ مٹی بہت زیادہ لگ جاتا ہے ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو خوش نہیں لیں پھر وہ سنت کے خلاف نہیں۔ ہے۔ یا جہاں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو وہ جگہ پاک ہونے کا جیسے چٹائی وغیرہ ہے فرش ہے گھر کا اس کی پاکی کے بارے میں یقین نہیں ہے وہ خوش وہ جگہ لیں پاک ہونے کے بارے میں یقین نہیں ہے ایسے جگہوں پر بھی آپ جو ہے اپنے کو خوش کر لیں چہرے کو خوش وقت لیں کیونکہ وہ خدا نہ حصہ وہ جگہ اگر پاک نہ ہو ہاں اور آپ کے ہاتھ گیلا ہے تو اس جگہ پر لگ جائیں گے تو آپ کا ہاتھ نجیس ہو جائے گا تو اس لیے ایسے خدشات کے موقعوں پر آپ رومال استعمال اور پھر رومال کا استعمال کرنا سنت کے خلاف نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے عام حالتوں میں جیسے آج کل جو ہے ہم لوگ نے وضو کر لیا آ کے ڈائریکٹ ماس میں بیٹھ جاتے ہیں جانے بے پاک ہے تو ایسی صنعتوں میں کوئی مٹی وہ رومال کا استعمال نہ کرنا سنت ہے چونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تک بندے کے چہروں پہ ہاتھوں پہ پانی ہے وضو کا پانی ہے اس کی تاریخ اس وقت تک ہمارے گناہ میں رہیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑا مہربان اور کریم اللہ ہے تو اس پانی کے جتنا ہمارے عذاب پر رہنے سے گناہ کی بخشش کی اس میں وعدہ فرمایا ہے اس لیے جب تک ایسی مجبوریاں نہ ہو اس کا ہم تولیے سے خوش نہ کریں رومال سے خوش نہ کریں ہمیں وطر کو تمندل رومال کا استعمال تمندل عربی زبان میں رومال کا استعمال کرنے کے معنی میں مندیل ان عربی زبان میں رومال کو بلتے ہیں تمند الرومال کا استعمال پھیلے ترک چھوڑنا وطر کو تمندل رومال کا استعمال چھوڑنا ان تخف اگر آپ کو رومال کے استعمال چھوڑنا سنت ہے کب سنت ہے یہ اس ان اگر لم تخب آپ کو خوف نہ من الغباری آپ کے مٹی لگنے کا یعنی جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر مٹی نہیں ہے وہ بالکل صاف ستھرا جا نماز ہے مٹی لگنے کا خوف نہ ہو تو رومال کے استعمال کرنا ترک مصطاف ہے وہ لسو اور اسی طرح اگر خوف نہ ہو ہاں لسوک یعنی کیا ہے لگ جانے کا کسی چیز کا کسی چیز سے لطو کے لگ جانے کا آدھے ادھیکا تھکا ہانجی تھکپا دن چیزیں تھکپا جس کے پاکی کے بارے میں یقین نہ ہو اور کے لگ جانے کا مایسی چیز کا لمتا یقن کہ آپ کو یقین نہیں ہے بے ہے اس کے پاکی کا یعنی جہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے بہنا چاہتے ہیں وہ جگہ کے پاک ہونے کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو وہ جگہ جیسے مینالارد جیسے زمین جہاں آپ نے نماز پڑھنا ہے اس کے پاک ہونے کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو ول آیا چٹائی پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پاک ہونے کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو ول بواری ٹاٹ وغیرہ آج کل کے جو ہے کارپیٹ وارپیٹ ساری اس بواری کے اندر آ جاتی ہیں قالین کارپیٹ سب کوئی بھی بچھونا ان وہ اس کے پاک ہونے کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو تو اسی صورتوں میں آپ ہاتھوں کو خوش ہو کریں کیونکہ خدا نہ وہ جگہ ناپاک ہوگا تو آپ کے ہاتھ نجیس ہو جائے گا اور میں نہ یوں سا کہ ان چیزوں کا خوش ہونا توہرا اس کے پاکی کا قائم مقام ہے ہاں جی تو اس لیے جو ہے آپ جو ہے چونکہ وہ خوش ہو آپ کا ہاتھ خوش ہو تو اس کی نجاست آپ کے ہاتھوں پہ سرایت نہیں کرے گا ہاں جی لیکن اگر وہ خوش ہو نہ ہو آپ کے ہاتھ گیلا ہے وہ خوش ہو کے آپ کے گیلا ہاتھ ادھر لگ جائے اور وہ واقعے میں پاک نہ ہو تو آپ کا ہاتھ نجیس ہو جائے گا اس لئے جو ہے یہاں فرمتیں آپ احتیاط کریں اس کے فرش کی جو جور کے جو چار کٹائی وغیرہ کے ہاں جی کار کارنے وغیرہ کے پاک ہونے کا یقین نہیں ہے تو ہاتھوں کو آپ خوشو کریں شیر کو خوشو کریں ہاں جی رومال وغیرہ تولے وغیرہ کے ذریعے سے تاکہ اس کی نجات اگر آپ وہ واقعی میں نجیز ہو تو آپ کا ہاتھ نجیز نہ ہو جائے وہ ورنہ جو ہے یعنی اگر آپ کو ایسا خوف ہے مٹی لگنے کا خوف ہے اس جگہ کے پاک ہونے کا یقین نہیں ہے تو فتح مندل ڈل پھر تو رومال استعمال کرو ہاں جی تاکہ مٹی نہ لگے آپ کے چہرے ہاتھوں پہ اور آپ کے ہاتھ گیلا ہونے کی سے آپ کا ہاتھ اس جگہ پر لگے ہاتھ کی نجی نہ ہو جائے البتہ جو ہے ایسے جو ہے مشکوک ہاں جی ہو جائے کے پاک ہونے کا جیسے چٹائی وغیرہ ہے ہاں جی کارپیٹ قالین ہے اس شروع میں آپ وہاں پر ہاں جی کم از کم کوئی کوئی پاک چیز وہاں پہ کا حکم ہے اگر آپ کو کوئی باقی نہ چادر والا بچھونے کا جانب بچھونا آپ کی پسند نہیں ہے تو کم از کم کرنے باقی جگہ خوش ہو اور سجدہ کرنے کی جگہ یقینی طور پر پاک ہونا ضروری ہے اس کے لیے کوئی رکھیں کوئی رومال رکھ دیں بارہ اس کا ہر سورج میں یقینی طور پر پاک ہونا ضروری ہے باقی جگہ خوش ہو آپ کے ہاتھ سے کوئی بدرسراج نہ کرتا ہو تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے ان نعملیات کے بعد اب ہماری دعائیں آ رہے مختلف موقعوں پر پڑھی جانے والی تو شاہ سے محمد الروف المر واحم طاق السنت میں سے گئے ہیں آپ کا بعد نیت ادو کی نیت کرنے کے بعد انداغص لوچے چہرہ دہتے ہوئے چہرہ دہتے ہوئے یہ دعا پڑھے اللہ یا اللہ بھائی اس تو روشن کر دے بھائی یہ عربی زبان میں لفظت عجمت تو سفید کرنے کے معنی میں لیکن یہاں مراد نورانی ہے روشن کرنے کے معنی میں کہ اللہ روشن کر دے وجحی ہو یا جی میرے کے معنی میں آتا ہے وجہ چہرہ ہے یا میرے کے معنیٰ وجہ میرے چہرے کو ہاں جی وجہ کا تیرے چہرے کو کا تو کے معنی میں یا میرے کے معنی میں ضمیر ہے اے اللہ روشن کر دے میرے چہرے کو بنور معروفت دکھا تیری معرفت کے نور سے یوم اس دن تو تو روشن کرتا ہے وہ جوہ بش ان کی جمع ہے چہرے اولیا کا تیرے دوستوں کی جس دن چو تیرے دوستوں کے چہروں کو روشن کرتا ہے وہ تو اور تو سیاح کرتا ہے وہ جوہا کا اور تیرے دشمنوں کے چہروں کو ہاں جی قرآن پاک کی میں سے ہے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یوم طویز جو وجوہ و تصوت وجوہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے انتہائی خوبصورت انتہائی نورانی انتہائی روشن ہو کے آئیں گے اور جو ہے دور دور تک اس چہرے کے نور سے روشن ہوگا ہم خوش نصیب لوگ ہاں جی کچھ لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے تاریخ ہوں گے خاک آلود ہوں گے تو اس وقت جو ہے جو چہرے نورانی ہیں اس کے چہرے کا نورانی ہونا ہے اس کی ہونے کی واضح نشانی اور دلیل ہے جن کا چہرہ سیاہ ہے خاک آلود ہو چکا ہے تو اس کا مطلب تھکا ماندہ حالت میں ہے اس کے یہی حالت میں میدان حشر میں آنا ہے اس کی بدبختی کی نشانی ہیں جہنم کی طرف جانے کے نشانی ہے۔ لہٰذا جو ہے ہم یہ دعا زندگی بھر کرتے رہیں قر دیگر عالم ہر وضو کے وقات جب بھی دن میں کم سے کم دو تین دفعہ وضو کر لیں ہر وزع کے بعد آپ کمال خلوص کے ساتھ یہ دعا کرتے رہیں پرور دیگار عالم اس دن جب سارے لوگوں جو ہے لوگوں کے چہرے جن کے چہرے سفید نورانی ہوں گے وہ بیشتی ہوں گے جن کے چہرے سیاح ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے تو یہ اللہ جو ہے تو میرے چہرے کو جن منور کر دے روشن کر دے میرے کوتاہین کو میرے ان گناہوں کو وقت جس کی وجہ سے میرے چہرہ سیاح ہوگا سیاح چہرے کے ساتھ میں میدان حشر میں آ جائے گا یا اللہ وہ سارے نیک عمل کرنے کے تو مجھے توفیق دے دے جس سے میرے چہرہ نورانی ہوگا منور ہوگا سفید ہوگا ہاں جی تو یہ دعائیں آپ کے وقت کمال خلوص کے ساتھ کرتے رہیں ہاں جی تو یہ ناممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ زندگی پر ایک دعا کرتے رہیں اللہ قبول نہ کریں لیکن یہ کہ معنی مفہوم کو سمجھ کر توجہ سے یہ دعا کریں میرے راز میں میرا یہ تجربہ ہے اگر ہم اردو کی ان دعاؤں کو ان میں سے ہر قیامت کے ایک اہم ترین مراحل سے مربوط ہے تو ان دعاؤں کو اگر ہم خلوص سے پڑھتے رہیں تو اگر یہ دعا آپ کی پوری زندگی میں ایک دفعہ قبول ہو گیا ایک دفعہ اللہ نے کہ ہاں یہ اللہ کی بندی میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا تو یقینا پھر آپ کے قیامت کا مسئلہ حل ہو گیا اب آپ چہرہ ہیں آپ کا چہرہ روشنی کے ساتھ منور ہو کہ اب آپ میدان حاصل میں آئیں گے اور آپ کا منور ہو کہ نہیں آپ کو جن خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہیں گے اب حساب کتاب نہیں ہو اس سے پہلے آپ کا چہرہ روشن ہے آپ منور ہے ہاں جی اور آپ کی خوشی کا انتہا نہیں رہے گا لہذا یہ تو ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کے دروازے کو ہم زندگی بھر کھٹاتے رہیں اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں اور وہ ہم سے ایک دفعہ بھی قبول نہ کریں تیشر یہ ہے توجہ سے پڑھیں اذان گرامی یہ حضور کی ساری دعائیں قیامت کے ہم ترین مراحل سے مربوط ہے قیامت کے اور ان میں سے ہر مرحلے میں اللہ ہمار ہم سے دعا کو ایک دفعہ قبول کریں اس مرحلے کی مشکل سے ہمیں نجات مل جائے گا قیامت کے نجات کے اور ساتھ ہی جو ہے یہ دعائیں اگر ہم حضور قلب سے توجہ سے پڑھتے رہیں تو نماز کے اندر بھی آپ کو حضور قلب ہونے میں بڑا مددگار ہوگا کیونکہ آب وضو کے دوران ہی آپ پر قیمت کے سارے واقعات آپ کے ذہن میں آ چکی ہے آپ کی توجہ اللہ کی طرف آ چکی ہے آپ اللہ سے اب مربوط ہو چکے اب آپ, آپ قیمت سے خوف ہو چکے ہیں قیمت کے مرحل مختلف مراحل ابھی دعائیں پڑھیں گے ان کی میں تھوڑا توضیح آپ کو دینے کی کوشش کروں گا قرآن سے بھی مدد لے کر تاکہ ہماری خوش تربیت بھی ہو اچھی روحانیت بھی ہمارے اندر آ جائیں ہماس کے اندر حضور قلب بھی آ جائیں تو میرا آپ سب سے گزارش ان دعاؤں کو بڑی توجہ سے پڑھیں وضو کرتے وقت باتیں کرتے باتیں کریں تو ضروری باتیں کرتے وضو باتیں نہیں ہوتی ہے. ہاں جی لیکن یہ کہ آپ کوشش یہ کریں بالکل خاموشی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں اور قیامت کے آمدنی مراحل میں اپنی مشکل کو مد نظر رکھ کر آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہم سے دعائیں قبول کریں تو ایک دفعہ آپ سے اللہ نے یہ دعا قبول کر لیا ٹھیک ہے میرے بندے تم تمہاری اس دعا کو میں نے قبول کر لیا تو آپ کے مشکل حل ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اب ذر سے ابذر اللہ کے دروازے کو کثرت سے کھٹکھٹاتے رہو ہاں جی تو ایک دن ضرور کھولا جائے گا تو وہی ہم کثرت سے دن میں پانچ دفعہ دعا کو پڑھیں کم تین دفعہ پہ پڑھیں ہاں جی تین دفعہ وضو کریں تو تین دفعہ پڑھیں تو آپ کے جو ہیں ایک ایک دفعہ جو ہے یقیناً پوری زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور قبول کریں گے اتنا تو ہمیں اللہ پہ امید ہے نا وہ مہربان اللہ ہے وہ بہت کریم اللہ ہے وہ تو ایک ہی دفعہ پہ قبول کر لیتے ہیں اگر ہم توجہ سے پڑھیں حضور قلب سے پڑھیں ہمیں امید دواؤں کیجابت کے امید سے پڑھیں لہٰذا ان تمام دعاؤں کو آپ لوگ جتنا ہو سکے پوری توجہ سے پڑھیں رضین گرام کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا پران باغ میں آئے تھے اللہ فرماتے ہیں گے یو و تس ود وجوہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے شہرِ سفید نورانیوں کے کچھ چیزوں کے سیاح ہوں گے ہاں ملزین نس ود وجو آکا ہر تم واد اما کو با ایمان کم فضوک و لا بہ طالب تک تقسیب ہو تک معقن تم تعملون ہے عبادت ہے اللہ فرماتے جن کا چہرہ سیاہ ہو کے آئے میدان حاشر میں اللہ فرماتے ہیں بس تم عذاب الہی ہی کو چکرو تم نے قہرے اختیار کیا تم اپنے برے اعمال کے سزا چکو بلکہ ان کی ملامت ہو رہی میدان قیامت میں لیکن بام الزی نبیز وہ جو لیکن وہ لوگ جن کے چہرے سفید اور نورانی ہو کے میدان حاشر میں ہوں آئیں گے الحمدفافی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں اس میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ بہت بڑی قیامت کے ہمترین مراحل میں سے میرے راجدھان گرہ میں ان باؤں کو بڑی خلوص سے پڑھیں تو یہ دعا جو اس میں یوم تو وضو وجوہا اولیاء کا و تو صب جو دو کا اس کے معنی یہ کہ اللہ تو اپنے دوستوں کے چہروں کو روشن فرماتا ہے دشمنوں کے چہروں کو سیاہ کرتا اسی طرح پڑھنا بھی صحیح تھے بعض کتابوں میں یوں بھی آئے یومت تب یز وجو ہو اولیاء کا و تس ود وجو ہو آدا پھر تو وجوہ پر پیش ہے یہ بھی صحیح ہے پھر معنی یہ بنے گا جس دن روشن ہوتے تیرے دوستوں کا چہرہ اور سیاح ہوتے تیرے دشمنوں کا چہرہ پھر یہ معنی ہے دونوں صحیح جو بھی آپ کو یاد ہو وہی پڑھو پھر رمات و دل یمنا دائیں ہاتھ دھوتے ہوئے یہ جی دعا پڑھیں ہاں اللہ میں اللّہ آتی مجھے عطا کر کتابی میرا نام اعمال بھی یمین میرے میں وہاں صب نے اللہ میرا حساب کر کل قیامت کے میدان میں حسابً یسیرا آسان حراب اللہ مجھ سے سرسری اور آسان حساب مجھ سے لے لے یہ اللہ سے دعا کریں اس دعا کے معنی یقیناً جو ہے اس کے بعد دائیں ہاتھ دھوتے بائیں ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں بہندل یدل یسرا بائیں ہاتھ دوھتے ہوئے یسرہ بائیں کے معنی میں یک ہاتھ کے معنی میں این دا پاس وقت یعنی دائیں ہاتھ دھوتے بائیں ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں اللہ میں اللہ لا توتنی تو عطا نہ کر کتابی میرے نامہ عمل کے بشمع میرے بائیں ہاتھ میں والا میں ورائے زہر اور نہیں پیٹ پیچھے سے ورا پیچھے زہر پیٹ اور نہیں پیٹ پیچھے سے تو یہ دعائیں ہیں نوضوع کی انشاءاللہ اس دعا پر کر میں قرآن کو صحیح توضیح دے دوں گا کیونکہ ابھی میرے پاس وقت کی کمی ہے ان شاء اللہ کل میں اس پر بہت قرآن میں بہت صورتوں میں بہت نام عمل جن کا دائیں ہاتھ میں آ جائے ان کی کیا خوش نصیبی ہے جن کا بائیں ہاتھ میں آ جائے ان کی کیا بات ہے قرآن میں بہت تفصیل سے آیا ہے پڑھوں تاکہ ہم اس دعا کو خلوص سے پڑھ سکیں اللہ ہم صاحب کو دعاؤں کو سمجھ کر پانے کی توفیہ